سوال ہے کیا خود کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے خودکشی تو حرام نیز اسے اصال ثواب کرنا کیسا ہے خودکشی حرام ہے مگر کسی بھی حرام فیل کے کرنے سے جب تک کہ اس کو حرام سمجھتا ہو کوئی کافر نہیں ہو جاتا اکبر الکبائر کیا ہے شرک بار تعالیٰ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایسا گناہ ہے اکبر القبائر کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی یہ گناہ کرتے کے ساتھ ہی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یہ ایسا حرام ہے اس کے علاوہ جو حرام کام ہے ان کو حرام سمجھتے ہوئے اعتقاد یہ رکھے کہ ہاں یہ حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے نماز کو چھوڑنا حرام ہے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا یہ حرام کام ہے کہ نماز کو فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا تو یہ حرام فین میں آئے گا ہاں اعتقاد اگر یہ رکھتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے اگر چاہے پانچ ٹائم کی نماز ہی ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے فرض قطعی کا حکم یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنا لازمی ہے تو اب خودکشی کو حرام ہے تو صحیح لیکن حرام فیل کے ارتکاب کی وجہ سے وہ شخص خودکوشی کرنے والا حرام فیل کا ارتقاب اس نے کیا اس کے لیے وحیدے بھی ہیں مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا وہ شخص تو جب وہ شخص حالت اسلام پہ مرا ہے تو اس کے لیے اس کی نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے جو ہے اصال ثباب بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح کا مفہوم در مختار میں بھی موجود ہے اور بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے عامال کو پہنچ چکے جو شخص مر گیا نا خودکشی جو اس نے کی خودکشی کے ساتھ وہ مرا خودکشی کے بعد وہ مرا تو وہ عمل تو اس نے زندگی میں کیا نا کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان عمل کر نہیں سکتا جو شخص اپنا عمل آگے پہنچا چکا اس عمل کو اب وہ خود بھی پہنچ چکا تو اب ایسے شخص کی برائی کرنے کے لیے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے اور آ, ترمیزی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو ان کی برائیوں کو بیان مت کرو تو اب ایک شخص جو کر گیا سو کر گیا اس کو عیسالی ثواب کرنا جائز ہے جو اس نے عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عام فہم میں بھی اپنے بزرگوں سے سنتے نا کسی شخص کے بارے میں جو مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کو پہنچ گیا مرحوم کیوں کہتے ہیں کہ مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر رحم کیا جائے یعنی جس کو بھی ہمیں ہمارے بڑوں نے کیا سکھایا کہ مردوں کو یاد کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جس میں الفاظ میں دعا کو شامل ہو